بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے جب کافروں اور سرکشوں کا قیامت کے دن وہ انجام ہوگا جو گزشتہ آیتوں میں بیان کیا گیا تو اب قرآن کریم کے عام قاعدے کے مطابق اہل صلاح و تقویٰ کا انجام بیان کیا جا رہا ہے نیز یہاں ان مشرقین کی تردید بھی کی گئی ہے جو غریب مسلمانوں کے فقر و فاقہ کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت آئے گی تو ہمارا اللہ ہمیں آخرت میں بھی ان بھوکوں اور ننگوں سے اچھی حالت میں رکھے گا جیسا کہ اس نے ہمیں یہاں مال و دولت سے نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے مسلمانوں کو قیامت کے دن ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ملیں گی جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی عقل کے اندھے کفار و مشرقین یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے سر جھکانے والے مسلمانوں کو ان مجرمین کے مانند بنا دیں گے جو شرک اور کبائر و معاشی کا ارتکاب کرتے ہیں اے کفار مکہ تمہارے پاس کون سی طاقت ہے اور تم کس دلیل کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ فیصلہ درج ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی مومنوں سے اچھی حالت میں رہو گے کیا اس کتاب میں وہ بات ہے جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے قسموں کے ذریعے پختہ کیے گئے وعدے ہیں جو قیامت تک نہیں ٹوٹیں گے کہ تمہیں قیامت کے دن وہی ملے گا جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کر چکے ہو یعنی تم مومنوں سے بہتر حالت میں ہوگی اے میرے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ آخر ان کا وہ کون سا لیڈر ہے جس نے انہیں ان کے فیصلے کی ضمانت دے رکھی ہے یا ان کے لیے اللہ کے کچھ شرکا ہیں جنہوں نے انہیں اس فیصلے کی ضمانت دے رکھی ہے اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو ان شریکوں کو سامنے لائیں حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے جس سے ان کے جھوٹے دعوے کی تائید ہو اس لیے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ کبر اناد اور فساد عقل پر مبنی ہے جو روز قیامت ان کے انجام بد کو نہیں بدل سکے گا